اللہ دین و ذات جس نے پیدا کیا تمیں من تمہیں منسوخ ایک جان سے آدم علیہ السلام سے وجہ منہا زہ اور ان سے ان کی بیوی بی کو پیدا کیا حضرت حوا ردی اللہ تعالی لیس کو الہا تاکہ وہ اس کے ذریعے سکون حاصل کریں۔ تو میاں بیوی بی کا جو تعلق ہے وہ سکون کے لیے ہے اور جس گھر میں سکون نہ ہو تو آپ بتائیے کس قدر محرومی کی بات ہے تو گھر سکون کا گہوارہ بنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے پھر ایک مثال سمجھائی گئی فلم شاہ حملت حملا خفیفن پھر جب مرد کی قربت کی وجہ سے عورت حاملہ ہو گئی فمرد بھی وہ اس حمل کو اٹھائے پھرتی ہے فلمہ اذ قلت پھر جب وہ حمل بھاری ہو گیا دعو اللہ ربہما تو مرد اور عورت دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے اور کہنے لگے لَئِن آتَئِتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ اے پروردگا اگر تُو نے ہمیں تندرست بچہ دے دیا تو ضرور بضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے بچے کی ولادت سے پہلے تو دعائیں مانگی جاتی ہیں آج بھی یہی ہوتا ہے لیکن جب بچہ آ جاتا ہے تو ہم بچے کی تربیت میں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیا ہم اسلامی تربیت کر رہے ہیں بچے کی آمد پر یا بچے کے عقیقے کے موقع پر یا چھٹی کے موقع پر یا جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کی شادی کے موقع پر یا سالگرہ کے نام پر کہیں ہم گناہ تو نہیں کرتے یا ہم سوچتے نہیں ہیں جس رب نے وہ نعمتیں دیں تو شکر یہی ہے کہ اس کی فرماوردادی کی جائے تندرست بچے کی نعمت اس سے پوچھیے کہ جن کے بچے بیمار رہتے ہیں واقعی اپنے بچوں کی بیماری دیکھی نہیں جا سکتی اگر ہماری اولاد تندرست ہے ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کیا ہم نے کبھی اس کا شکر ادا کیا فلم پھر جب اللہ نے تندرست بچہ دے دیا جا لہو شرا تو ان دونوں مرد اور عورت نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا دیے فی ماں آتا جو اللہ نے انہیں دیا وہ کہنے لگے یہ اللہ نے نہیں دیا یہ فلاں بت نے ہمیں دیا ہے یعنی انہیں خدا سمجھنے لگے فتح اللہ یو شریک بس اللہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جن باتوں کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں اور شریک چہراتے ہیں دیکھیے اولاد دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے ہاں اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے کسی نے دوائی دی کوئی دعا دے دی کوئی وظیفہ بتا دیا اس کی وجہ سے اولاد ہو گئی تو عرف میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اولاد نہیں ہوتی تھی فلاں نے ہماری مدد فرمائی اور ہمارے یہاں اولاد کا سلسلہ ہو گیا تو یہ عرف میں کہتے ہیں لیکن مسلمان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے صرف اللہ اور بعض مسلمان جو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی کے مزار پہ گئے تو انہوں نے ہمیں بچہ دیا بیٹا دیا اگر نیت یہ ہے کہ اولاد دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اور یہ ولی کی دعا ہمارے لیے ذریعہ و وسیلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا نیت ہو اولاد دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اور اس ولی کی دعا ہمارے لیے کیا ہے ذریعہ و وسیلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لی احب لکی غلامن ذکیہ حضرت جبریل امین جب حضرت مریم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بیٹا دوں جبریل کہہ رہے ہیں تاکہ میں بیٹا دوں تو بیٹا دینے والا کون ہے اللہ تعالی جبریل ذریعہ اور وسیلہ تھے آیوش کیا وہ ان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں مالا یقلوق شعین جو کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے وہ یق وہ بہ خود بنائے گئے ہیں اور پجاریوں ہی نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ان کی پوجا میں لگ گئے یہ بےجان پتھر ولا یس نو نَصْرًا نَصْرًا ولا ان خو سےجان پتھر نہ تو پجاریوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں وہ ان تد اوم الدا لا اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو بے جان پتھر ہے سواؤن علیکم کم تم ام ان تم تم برابر ہے تم پر کہ تم ان سے کلام کرو یا ان کے سامنے خاموش رہو یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ان لدی تدعون من دون اللہ عباد امثالکم بے شک وہ بت جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو یہ بت تمہاری مثل اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح جو فرشتوں کو خدا سمجھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھے یا حضرت وزیر کو خدا سمجھے تو وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے تو مخلوق خدا نہیں ہو سکتی ہاں اللہ نے فرشتوں کو انبیاء کو اولیاء کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ سب کیا ہے بیز اللہ ہے فاد بس انہیں بلاؤ فل یس کا جی چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں ان کن تم اگر تم سچے ہو مشرقین جب بتوں کو بناتے ہیں تو ہم اگر بت کو دیکھیں تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ وہ ان کی آنکھیں بھی بناتے ہیں کان بھی بناتے ہیں ہاتھ بھی بناتے ہیں پاؤں بھی بناتے ہیں بت پرستوں کو سمجھایا گیا کہ ان کی آنکھیں تو ہیں تم نے کان بھی بنائے ہیں لیکن یہ آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ یہ کان سن سکتے ہیں نہ یہ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں نہ یہ ٹانگیں چل سکتی ہیں الہم ارجنوئی یم شو کیا ان بتوں کی ایسی ٹانگیں ہیں جس سے وہ چل سکیں ام اب ایدی ن بھی کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں ام لہم آ یون یوب کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکیں ام لہم آدانوئی یسما بہا کیا ان کے ایسے کان ہیں جس سے وہ سن سکیں کل ہی دو اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ اپنے بتوں کو اس نے مکہ سے فرمایا گیا وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے فرمائے محبوب آپ فرمائیے کہ بلاؤ اپنے بتوں کو اپنے شریکوں کو پھر سب مل کر میرے خلاف فریب کریں فلاں تن بس تم مجھے مہلت نہ دو تو صرف دھمکیاں کیوں دیتے ہو کہ اس بات کا انتظار کر رہے ہو یہ بے جان پتھر میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ انسان کی بھی پوجا نہیں کی جا سکتی اس کی آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کان ہے کانوں سے سن سکتا ہے ہاتھ ہیں ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے تو انسان کی پوجا کرنا یا انسان کو خدا سمجھنا یہ بھی شرک ہے اور بتوں کو خدا سمجھنا یہ بھی شرک ہے لیکن مشرقین مکہ کو سمجھایا گیا کہ تم میں تو ذرا برابر بھی عقل نہیں انسان کسی سے متاثر ہو جاتا ہے اس کی طاقت سے اور وہ طاقت سے متاثر ہو گئے اسے خدا سمجھ لیتا ہے یہاں پر اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن تم تو بڑے عجیب لوگ ہو کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور جانتے ہو کہ ان میں کچھ طاقت نہیں پھر انہیں خدا سمجھتے ہو اور یہ تو ایسے نادان لوگ تھے کہ سفر پر ہوتے تو ان کے لیے ایک بت کا ہونا ضروری ہوتا وہ سین فرماتے ہیں کہ اگر یہ سفر پر ہوتے اور ان کا بت کہیں گر جاتا کھو جاتا کیونکہ سفر بڑے لمبے لمبے ہوتے تو پھر وہ آٹے کا بت بنا لیتے اپنے پاس آٹا ہوتا اس آٹے کے ذریعے ایک بت بنا لیتے اس کی پوجا شروع کر دیتے پھر جب آٹا ختم ہو جاتا اسی بت کو جسے خدا سمجھ رہے ہیں اسی کی روٹیاں بنا کر کھا جاتے تو ایسے نادان لوگ ہیں واقعی کہ ہندوؤں میں جو بت پرستی پائی جاتی ہے تو مندروں میں جا کر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آج کل تو میڈیا کی وجہ سے کافی حرکتوں پر ان کی پابندیاں ہیں. ورنہ یہ بتوں کے سامنے اگر کوئی خواب میں آ کر ان کو شیطان کہہ دے تو یہ اپنے بت کے سامنے اپنی اولاد کا خون بہا دیتے ہیں اور بہت ساری یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ جب انسان کفر کرتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کفر سے شرک سے گمراہی سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے انا بے شک ولی میرا دوست دوستل کتاب بے شک میرا دوست اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا یعنی میرا حامی و مددگار میرا مالک و مولا رب العالمین ہے وہ ہوا یتول صین اور وہی نیک لوگوں سے دوستی فرماتا ہے والذین تدعون من مندون اور وہ بت جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر لا یستی نصرکم وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ولا ان ينصرون اور وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو بے جان پتھر ہیں وہ ان تد او اور اگر تم ان بتوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ لا یس ما وہ سنتے نہیں سر آراف کفار مکہ کے رد میں نازل ہوئی اور وہ سینکڑوں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ تراہم اور تم ان بتوں کو دیکھتے ہو یم و رو کا وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں یعنی بتوں کی شکل اس طرح بنائی جاتی ہے اور ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ بت اس شکل میں ہوتا ہے گویا کے بت دیکھ رہا ہے لیکن فرمایا وہم لا یوب سرون حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہے یہ تو صرف ایک مجسمہ ہے ایک پتھر ہے خدل افواہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزر کو اختیار فرمائیے و مربل عورفی اور نیکی کا حکم دیجیے و آرد عن جاہلی اور جاہیلوں نادانوں سے آپ منہ پھیر لیجیے اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کا ذکر ہے اف درگزر نیکی کا حکم اور جاہلوں سے اعراض کرنا انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید فقان حمید کی اس آیت پر عمل کرے اور ان تینوں خوبیوں پر ایسا کامل ہو جائے کہ اس کے اندر کبھی بھی حالات اور انسانی طبیعتوں کا اس پر اثر نہ ہو جہاں تک تعلق ہے جاہلوں سے ایراض کرنے کا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم جب بھی کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھا پیغام اسے پہنچا دیں اور اگر کوئی جاہلانہ باتیں کرے فضول بحث کرے تو ہم اس سے الجھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اس سے احراز کر لیں اور اس کو سلام کر کے ہم اس سے چلتے بنیں بعض لوگ بحث میں جب الجھتے ہیں تو بحث میں الجھ کر بسا اوقات وہ خود بھی غلط باتیں کہہ دیتے ہیں بس ہمیں جتنا معلوم ہے قرآن حدیث کی باتیں وہ پیغام ہم پہنچانے کی کوشش کریں وہ مینش شی اور اگر تمہیں شیطان نژغ کوئی حملہ کرے وسوسہ دے فستا بلّا پس تم اللہ سے پناہ مانگو تو کبھی بھی کوئی برا خیال آ جائے فوراً اعوذ بلّہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور صرف اعوذ باللہ ہی نہ پڑا جائے بلکہ اس شیطانی خیال کو یکسر رد کر دیا جائے افو درگزر کا اوپر ذکر ہے تو کبھی کبھی انسان اپنے لائن سے ہٹ جاتا ہے اور انتقام کے خیالات آنے لگتے ہیں ان خیالات کو وہ جھٹلا دے اور اس کے علاوہ بھی شیطانی وسوسوں سے بچے ان نحو علیم نالیم بے شک وہ ہی سننے والا علم والا ہے انل ندی نتو بے شک وہ لوگ جو متقی پہیزگار ہیں ادا مسم تو جب شیطان کا کوئی حملہ ان پر ہوتا ہے شیتان کوئی وس وسا انہیں دینے کی کوشش کرتا ہے تدک کا تو وہ سمل جاتے ہیں ہوشیار ہو جاتے ہیں فا ہوں مب سرود بس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں مراد یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے انسان اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ خیالات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ خیال شیطانی خیال ہے اور فورن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب شیطان ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے اور شیطانی خیالات کو سمجھ کر ان کے واروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وہ اور ان کے بھائی یعنی کافروں کے بھائی شیطان ہیں کافروں کے بھائی شیاتی یا مدون ہوں فلغئی وہ کافروں کو گمراہی میں کھینچتے ہیں تم لا يقصرون پھر وہ کوئی کمی نہیں رکھتے یعنی جو اپنا دوست اور بھائی شیطان کو بنا لے تو شیطان اسے تباہی کے آخری درجے تک پہنچا دیتا ہے کوئی کمی باقی نہیں رکھتا تو شیطان کی دو قسمیں ہیں ایک جنات میں شاطین ہیں اور کچھ انسانی شیاتین ہیں جتنے دشمنان اسلام ہیں یہ انسانی شیاطین ہیں تو جو ان انسانی شیاطین کی باتیں مانتے ہیں دشمنان اسلام کے کہنے پر چلتے ہیں اور ان کے کہنے پر وہ بہت سے قوانین پاس کرتے ہیں ان کے کہنے پر بھی حیائی عام کرتے ہیں یہ انسانی شیاطین کبھی خوش نہیں ہوتے یہاں تک کہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں وعیزہ علم تا تہم اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے قالو وہ کافر کہتے ہیں لبئی تہا آپ نے خود اسے کیوں نہ بنا لیا اگر دو تین دن وکھی کا سلسلہ موقوف تھا تو اس دوران خود ہی کوئی آیت بنا کر پیش کر دیتے اس طرح کافر نعود بلّہ نظال مذاق اڑاتے ہیں کل محبوب آپ فرمائیے ان نما اتبیو ما یو شاہ ربی میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے جب وحی ہوتی ہے تو میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں جب وحی نہیں ہوتی تو میں آیت پڑھ کے نہیں سناتا اور یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ میں سچا نبی ہوں خادا بصعر رب یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں بصائر ہیں آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں وہ و رحمت القومی مینون اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے اس قرآن میں ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے ایسی باتیں بھی ہیں جو آنکھوں کو کھول دیتی ہیں دل کو منور کر دیتی ہیں یقیناً دانا عقلمند سمجھدار وہی ہے کہ جو اپنی مصروفیات میں سے قرآن سمجھنے کے لیے وقت نکالے یقیناً بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دس مرتبہ قرآن پاک بغیر سمجھے ختم کر لے تو کتنی فضیلتیں ملیں گی سبحان اللہ کہ حرف ایک ایک پر دس دس نیکیاں اور الحمد اللہ پڑتا ہے تو حمزہ کی نیکی پھر لام کی نیکی پھر ہا اور میم اور دال یعنی الحمد کہنے پر اسے پچاس نیکیاں ملتی ہیں پچاس درجات بلند ہوتے ہیں اور پچاس گنا معاف ہوتے ہیں تو اس طرح دس مرتبہ قرآن پاک پڑے گا تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملیں گی لیکن قرآن پاک سمجھنے کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ علما بیان فرماتے ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں کہ جو کوئی ایک رکو سمجھ کر پڑھ لے ایک رکو کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اسے دس مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب دیا جائے گا لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت ہوں گی جب قرآن پڑھا جائے تو غور و فکر سے سنے اشاد فرمایا و عیدا قری القرآن اور جب قرآن پڑھا جائے فس تمیو پس تم غور سے اسے سنو ایک تو سننا ہوتا ہے ذہن حاضر نہیں ہوتا ذہن بھی حاضر ہو توجہ بھی یہی ہو وہ ان اور خاموش رہو تو قرآن پاک کے درس کے دوران یا قرآن کی تلاوت کے دوران لوگوں کا باتیں کرنا یہ گناہ ہے تو خاموش رہو لقم تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو جو قرآن مجید فقان حمید کو غور سے سماعت کرے اور اس دوران خاموش رہے اس پر اللہ تبارک کا و تعالی کا رحم اور کرم نازل ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے وز کر ربا کا فی نفسی کا اپنے رب کو جی میں یاد کرو تم دکان پر ہو کاروبار پر ہو کہیں بھی ہو تمہارا دل اللہ کی یاد سے منور ہو تمہاری توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو وز قر رب کا فی نفسے کا اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو تدر رو آؤ آجزی انکساری گریہ وزاری کرتے ہوئے تدرو عن آجزی انکساری گریا اوزاری کرتے ہوئے وہ اور ڈرتے ہوئے اس کا خوف اس کا ڈر یہ ہر وقت دامنگیر ہو اور اپنے جی میں رب کو یاد کرنے کے یہ بھی مانا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرنے لگے بس یہی خیال کرے کہ یہ کام میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں اگر غلط کر رہا ہوں تو مجھے اس سے بچ جانا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ دون الجہری مین القلی بالغ اور بغیر چیخے چلائے صبح و شام اللہ کو یاد کرو یعنی اگر آواز سے بھی ذکر کرنا ہے تو ایسی آواز نہ ہو جس سے خود انسان کو تکلیف ہو ولا تکم منل غافلین اور تم غافل لوگوں میں نہ ہونا ایسا نہ ہو کہ تمہارا کسی کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور غافل نہ رہیں اب آیت سجدہ ہے آیت سدے کا شرعی حکم یہ ہے کہ سجدہ فوراً بھی کیا جا سکتا ہے اور سجدہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ سجے کی آیت سننے سماج کرنے کے فوراً بعد اگر سجدہ کیا جائے تو افضل ہے لیکن سجے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے سجے کے لیے وزو کا ہونا ضروری ہے سجائے تلاوت کے لیے سجدے تلاوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ کریں یعنی کھڑے ہو کر پھر سجے میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں یہ سب سے افضل طریقہ ہے بیٹھے بیٹھے بھی سجا کیا جا سکتا ہے جب سجدہ کریں گے تو کھڑے ہو کر سدے میں جائیں یا پہلے بیٹھ جائیں پھر سجے میں جائیں دونوں صورتوں میں سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے اور سدے میں تین مرتبہ سبحان ابی اللہ پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھا لیں گے سجدے میں جاتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا نہیں ہے ہاتھ باندھنے نہیں ہے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے بغیر ہاتھوں کو باندھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے سجدہ کرنے کے بعد اطہیات وغیرہ کچھ نہیں پڑھنی ہوتی اور نہ ہی سجدہ کرنے کے بعد سلام کرنا ہوتا ہے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں سجدہ مکمل ہو جاتا ہے جو آیت سجدہ پڑھے یا سنیں اس پر سجدہ کرنا واجب ہے یعنی جس پر نماز فرض ہے اس پر سجدہ کرنا بھی واجب ہو جائے گا اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنے سجدے باقی ہیں اگر ابھی تک نہیں کیے تو جب بھی یاد آئے ان سجدوں کو ضرور برور ادا کر لیں اس آیت کریمہ میں ہم جب ترجمہ سنیں گے تو آپ کو یہ لاجک بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت کے نتیجے میں سجدہ لازم کیوں کیا گیا ایشا فرمایا ان لرین رب کا بے شک وہ لوگ یعنی فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں لا یس تک عبادته ہی وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے وہ یو سب ہو اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں تو جب فرشتوں کی تعریف کی گئی اور فرمایا گیا کہ فرشتے اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں عبادت کرنے میں سستی نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے خوب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو مومن جب اس آیت کو سنتا ہے تو وہ سجے میں گر جاتا ہے اور وہ زبان حال سے کہتا ہے اے پروردگار ہم بھی تیری بارگاہ میں جھکنے والے اور تیری تسبیح کرنے والے اور تیری عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سورہ آراف کا درس مکمل ہوا اللہ تعالی اس سورہ مبارکہ کی تمام برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے